تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنی رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنی سے پہلے اور اس کے ڈوبنی سے پہلے اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کے تم راضی ہو